و مغان کث رت یا خزونح و قان سورہ فتح میں ایمان والوں کو فتح کی بشارت دی جاتی ہے اور اس صلاح کو اللہ نے واضح فتح قرار دیا ہے کیونکہ آنے والے تمام فتوحات کے لیے یہ ایک سنگ میل تھا اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی ترقی کے لیے اور مسلمانوں کی فتوحات کے لیے یہ جو آیات ہیں سورہ فتح کی جی ان آیات میں غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو القادہ چھ ہجری میں وہ عمرہ کے لیے نکلے تھے لیکن عمرہ وہ ادا نہ کر سکے اور پھر ادیبیا کا یہ مرحلہ یہ پیش آیا تھا صلح ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ واپس پلٹے یہاں پر انہوں نے زلحجہ کا مہینہ یہ مدینہ منورہ میں گزارا اور ماہ محرم کے جو ابتدائی ایام ہیں اور ابتدائی دن ہیں وہ بھی انہوں نے مدینہ منورہ میں ہی قیام کیا محرم سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیبر کی طرف نکلے ہیں علماء یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ تو اشہر الحرم میں آتا ہے اور اس میں اللہ کے پیغمبر یہ جہاد کے لیے نکلے ہیں تو یہ کیسا ہے دراصل یہ جب انسان جی اس غزوہ خیبر کے وجوہات پہ نظر دوڑائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں خیبر کی طرف نکلنے کا حکم کیوں دیا ہے سورہ اذاب میں بائیسویں پارے میں ہم نے غزوہ خندق اور غزوہ اعزاب کے حوالے سے تفصیل پڑھی تھی شوال پانچ ہجری میں مسلمانوں پر یہ چڑھائی کی گئی تھی وہاں پہ اس صورت میں ہم نے اس واقعے کا مکمل پس منظر وہ بیان کیا ہے جس میں سر فہرست جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرقین مکہ کو یہاں پر وہ تھے مدینہ پر انہوں نے چڑھائی کی تھی تو اس کا اصل محرک یہ یہود تھے یہود تھے اور وہ بھی خیبر کے یہود تھے یہ وہی یہود ہیں جو سنچار ہجری میں ربیع الاول میں ربیع الاول چار ہجری میں جو غزوہ بنو نذیر ہے اس واقعے کی تفصیلات یہ صورت الحشر میں آ جائیں گی پارہ نمبر اٹھائیس میں بنو نذیر کو اللہ کے پیغمبر نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تھا اور یہ غزۂ عہد کے بعد چونکہ ان ان کے ساتھ رسول اللہ نے مدینہ منورہ آتے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن بدر میں اور عہد میں یہودیوں کی جو سازشیں ہیں تو وہ سامنے آئی اور پھر غزوہ اعضاب میں غزوہ خندق میں انہوں نے ہی قریش کو مشرقین کو اور دیگر قبائل کو انہوں نے ہی بڑکایا تھا اور عبارہ تھا مسلمانوں کے خلاف کہ انہیں ختم کیا جائے تو سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے ان بنو نظیر کو مدینہ منورہ کے قرب و جوار سے جلا وطن کیا تھا تو یہ لوگ شام کی جانب یہ کوئی سو ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر یہ خیبر کے علاقے میں یہ لوگ یہ وہاں پر جا بسے اور وہیں پر انہوں نے ٹکانہ جو ہے وہ لگا لیا شاید اس سے پہلے بھی وہاں پر یہودیوں کے چند قبائل وہ بستے تھے اور یہ بھی جلا وطن ہونے کے بعد یہ بھی وہاں پر چلے گئے یہ وہی بنو نظیر کہ جلا وطن کردہ یہودی ہیں جو خیبر میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں یہ مصروف تھے تو جنگ اذاب میں مشرقین یہ آئے تھے اور ساتھ میں یہود بھی ان کے ساتھ ملے تھے بنو قریضہ انہوں نے بھی جنگ کے دوران اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وعدہ توڑ دیا تھا وہ تو آپ نے غزوہ بنو و قریضہ سورۂ میں وہ بھی پڑھا ہے وہاں پہ غزوہ اعذاب کے فوراََ بعد جو بنو و قریضہ کے حوالے سے آیا تھیں میں پارے کے بالکل آخری پیج پہ بلکہ میں پارے کے آخری پیج پہ تو وہاں پہ آپ نے اسے پڑھا ہے تو بنو قریضہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ نمٹے ہیں غزبۂ اعذاب میں جو سب سے کلیدی کردار جن یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف ادا کیا تھا تو وہ خیبر کے یہ سازشی یہود تھے جب سلح حدیبیہ کے نتیجے میں یہ اللہ کے پیغمبر جو اعذاب میں سب سے مضبوط گروہ تھا یعنی مشرقین جب صلاح کی وجہ سے آپ ان سے مطمئن ہو گئے یہ جی تو اب اللہ کے پیغمبر نے یہود سے بدلہ لینے کا اور یہود سے انہیں ان کا انجام اور سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ان سے بدلہ لینے کا وقت یہ آ گیا ہے تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلیں خیبر کی جانب وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پانچ ہجری میں شوال پانچ ہجری میں یہ مشرقین کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلے یہ چڑھائی کی تھی تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے انہیں سبق سکھانے کے لیے ان کے خلاف مسلمانوں کو حکم دیا ہے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر عزت والے مہینوں میں یہ آپ کے خلاف کوئی حملہ کرے تو دفاع پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں تو اسی لیے یہی موقع تھا کہ اللہ کے پیغمبر اور بعض اس کے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ اشہر الحرم میں جو جنگ لڑنے کے متعلق حکم ہے تو یہ کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے مختلف جہاد یہ اشور الحرم میں کیے ہیں تو یہ حکم تھا لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو چکا ہے ایک قول علماء کا یہ بھی ہے خیبر اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال یہ آتے ہیں بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دو بھائی تھے یہ ایک کا نام یسرب ہے اور دوسرے کا نام خیبر تھا یہ جی اور یہ ان بھائیوں کے نام پہ تھا یہ جی ایک قول یہ بھی ہے کہ خیبر اصل میں قلعے کو کہتے ہیں قلعہ یعنی پہاڑوں کے گرد بند ایک علاقہ خیبر یہ قلعے کو کہتے ہیں یہ جی اور یہاں پہ بھی خیبر کو خیبر ایک قول یہ ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں یہودیوں کے یہ قلعے تھے سیرت کی کتابوں میں یہودیوں کے یہاں پہ قلوں کے تین سلسلے تھے اور سیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں تین نام آتے ہیں نطات شق اور کتیبہ دراصل نطات یہ یہودیوں کے تین قلوں پر مشتمل نام تھا اسے نتعت کہتے تھے شک اس میں یہودیوں کے دو قلعے تھے مضبوط اور تیسرا کتیبہ اس میں بھی تین قلعے تھے تو یہ قلعوں کے سلسلوں کا ایک نام ہوتا تھا پھر نتوت یہ تین قلعوں پر مشتمل ایک نام تھا نام قلع ناعم یا حسن ناعم ام حسن ابن معاذ اور حسن قلعہ یہ تین قلعے مل کر یہود اسے نطات کہتے تھے شق اس میں دو قلعے تھے حسن یہ اور دوسرا ہے حسن نظار تو ان دو قلعوں پر مشتمل اس سلسلے کو شک کہتے تھے اور تیسرا سلسلہ کتیبہ کہ اس میں بھی تین قلعے تھے حسن یہ قموس حسن وطیح اور حسن سلالم سلالم بھی کہتے ہیں یا سلالم اس کے علاوہ دیگر قلعے بھی یہ تھے لیکن یہ زیادہ مشہور تھے یہ زیادہ مشہور تھے اور سیرت کی کتابوں میں کہ جی اگر آپ غزوہ خیبر کے حوالے سے پڑھیں یہ جی تو ان میں بعض یہ قلعے یہ ان کا محاصرہ کر کے مسلمانوں سے لڑائی کے بدلے میں یہ فتح ہوئے ہیں جی اور تقریباً آدھے قلعے یہ پھر انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پھر پر وہ آمادہ ہوئے ہیں سلاح پر یہ آمادہ ہوئے ہیں سب سے بنیادی جس قلعے پر سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا تو جو سب سے آغاز میں آتا ہے تو وہ نتعت کا جو قلعہ ہے قلعہ نا مسلمانوں نے سب سے پہلے اس قلعے کو فتح کیا ہے اور یہ یہود کا جو سب سے جنگجو سردار تھا مرحب تو یہ اس کا قلعہ ہے یہ اس کا قلعہ ہے مرحب سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر یہ نطوٰۃ پر محاصرہ کرنے سے پہلے نائم پر محاصرہ کرنے سے پہلے سیرت کی کتابوں میں بعض واقعات یہ آتے ہیں کہ ایک تو یہ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہدیبیا میں کوئی چودہ سو کے اوپر صحابہ کرام یہ تھے اور خیبر میں بھی انہی صحابہ کرام کو لے جایا گیا ہے کہ جو ہدیبیا میں وہ شامل تھے دیگر لوگوں کو ساتھ لے جانے سے یہ قرآن مجید نے اللہ نے منع کیا جی اللہ نے منع کیا ہے صحیح بخاری میں ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کے وقت کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ صبح کا انتظار کرتے تھے کہ جب صبح ہو جائے تو پھر وہ ایک گاؤں پر ایک بستی پر وہ حملہ کر دیں اور سب سے پہلے وہ آزان بھی سنتے تھے کہ اگر آزان ہو تو مسلمانوں کا پتہ چلے اور اگر آزان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں جب یہود نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا اور صحیح بخاری میں یہ روایت کئی مرتبہ یہ آئی ہے تو انہوں نے حالانکہ وہ اپنے کھیتوں کے لیے وہ یہ کدال وغیرہ اور بلچیاں وغیرہ وہ ہاتھ میں لیے وہ چل رہے تھے یا مسلمانوں کے لشکر کو انہوں نے دیکھا محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہ آ گئے ہیں اور وہ اپنے قلوں کی طرف وہ بھاگ پڑے لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لشکر میں عام طور پہ اس وقت میں پانچ حصے ہوتے تھے مقدمہ یہ بالکل سامنے ہوتا تھا میمنا دائیں ہاتھ پہ ہوتا تھا میسرا بائیں ہاتھ پہ ہوتا تھا درمیان میں جو جو لشکر کا دستہ ہوتا تھا تو اسے قلب کہتے تھے اور جو سب سے آخر میں جو دستہ ہوتا تھا تو اسے ساکا ساکہ کہتے تھے ساکا اصل میں پنڈلی کو کہتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے جب آپ خیبر کے اس علاقے میں پہنچے تو یہ ہم پہلے بھی سورہ صافات میں ہم ذکر کر چکے ہیں فسا اسبا المنظرین تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر ہو کہ خیبر اس کی ہلاکت ہو چکی اور ان نہ ادا نظلنا بساحتِ قومن فسا صباح المنظرین کہ ہم جب کسی قوم ان کے دامن میں اور صحن میں اتر جاتے ہیں تو ان کی بہت بری صبح وہ ہوتی ہے جی اس غزوے میں جگہ جگہ بعض پیغم بعض صحابۂ کرام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کہ وہ مشورے بھی آتے ہیں ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا تو حضرت حباب نے منظر رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کہ اگر یہاں پہ پڑاؤ ڈالا جانا یہ اللہ کے حکم سے ہے تو پھر تو ہمیں بولنے کی کوئی گنجائش نہیں یہ اگرچہ جنگی اعتبار سے ہمیں وہ جگہ درست نہ بھی لگے تو پھر تو وہ اللہ کا حکم ہے لیکن اگر آپ نے اپنے اشتہاد سے اور اپنی رائے سے ایسا کیا ہے تو میں کچھ آرس کر سکتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا نہیں یہ میری اپنی رائے ہے اور اپنا اشتہاد ہے اور صحابہ کرام بھی اسی چیز کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر بعض امور ایسے ہیں کہ وہ اپنی رائے اور اپنے اشتہاد سے کرتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ اسے کرتے ہیں اس کی پہلے بھی ہم بہت ساری مثالیں جگہ جگہ وہ آ چکی ہیں تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر یہاں پر ہم دشمن کی تیروں کے دائرے میں آتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ہمارے لیے جنگی اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اپنی رائے دی اور اللہ کے پیغمبر نے ان کی رائے پر مشورے پر عمل کیا اور وہ جگہ وہ تبدیل کی سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے جو بنیادی قلعہ آتا ہے وہ قلعہ نا ہے حسن نا ہے اور یہ نتاطم کے تین قلعوں میں جو سب سے بنیادی قلعہ تھا اور یہ مشہور جو شاسوار تھا اور یہودیوں کا جو سب سے بڑا سردار جنگوں کا بڑا مشہور مرحب تو یہ اس کا قلعہ تھا یہ اسی کے نام سے یہ جانا جاتا تھا تو سب سے پہلے قلعہ نایم یہ قلعہ ناعم میں وہاں پر مرحب یہ نکلا مرحب یہ نکلا یہود کا جو مشہور اور معروف بہادر پہلوان ہے جب وہ مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے یہ اشعار کہے کہ قد عالمت خیبرو انی مرحب بطل مجربو کہ اہل خیبر کو یہ معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں ہتھیار سے بندہ ہوا بہادر اور تجربہ کار اور سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ نکلو اور اس کے ساتھ مقابلہ کرو اس کے ساتھ یہ مقابلہ کرو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انہیں پکارا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انلدی سمتنی امی ہے درا یہ کلئی یہ کری ہل میں وہی ہوں کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے شیر رکھا ہے اور جنگل کے شیر کی طرح کہ جسے دیکھ کر ہی لوگوں پر ایک ہے یہ تاری ہو جائے اور سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس قلعے پر اللہ کے پیغمبر نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا انہوں نے متعدد بار یہاں پر حملے کیے لیکن وہ حملے وہ اتنے کارگر وہ ثابت نہیں ہوئے پھر اللہ کے پیغمبر نے ایک دن یہ کہا کہ کل میں یہ لشکر کا یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ اس قلعے کو فتح کر دے گا سب صحابہ کرام کی یہ آرزو اور یہ تمنا تھی کہ یہ عالم یہ جھنڈا یہ ہمیں تھما دیا جائے اور پھر رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ عالم دیا وہ جھنڈا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کی آنکھیں یہ اس وقت زخمی بھی تھیں انہیں ایک بیماری لگی تھی اور اللہ کے پیغمبر نے انہیں عالم دیتے وقت جھنڈا دیتے وقت جی ان کی آنکھوں پہ دم بھی کیا اور وہ آنکھیں بالکل صحیح سلامت ہو گئی اور درست ہو گئیں اور اس وقت اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ دیکھو سب سے پہلے لڑنے سے پہلے جی ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اسلام کی دعوت دینا جزیا کی دعوت دینا اور پھر اس کے بعد یعنی لڑنا یہ آخری آپشن ہے اسی موقع پر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا بخاری کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ پہ ایک شخص کو اللہ ہدایت نصیب کر دے تو یہ تمہارے لیے ان سرخ اونٹوں یعنی اس قیمتی مال سے یہ بہتر ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں نے مرحب کو پکارا اور کہا انل لدی سمتنی امی حیدرا یہ سے میں ہی وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر نے یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک اور ہیبت تاری کرنے والا یہ جی قلعہ نائم کے بعد مرحب کے اس قلعے کے فتح ہونے کے بعد پھر اگلا قلعہ ساب یہ فتح ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو دیگر قلعے ہیں تو وہ بھی فتح ہوئے ہیں دیگر قلعے یہ بھی فتح ہوئے ہیں اور سیرت کی کتابوں میں یہ تمام قلعے یک بعد دیگر جی ان کی یہ فتح ہوئی ہے اور صحابہ کرام نے بعض قلعوں کا محاصرہ کیا ہے محاصرے کے نتیجے میں وہ فتح ہوئے ہیں اور پھر جب انہیں پتا چلا کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو پھر انہوں نے پھر یہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ صلح یہ کر دی جائے جی اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے پھر یہودیوں کے ساتھ انہیں کو انہیں کی زمینوں پر رہنے دیا لیکن اس کا اس کی جو عادی پیداوار ہے وہ مسلمانوں کو وہ دی جائے گی یہی وجہ ہے جیسے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ خیبر کی لڑائی کے بعد ہمارے گھر یہ مال اور دولت کی فراوانی ہو گئی اور ہم نے سیر ہو کر کھایا سیر ہو کر کھایا ہمارے ہاں کھجوروں کی فراوانی یہ ہو گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور عبداللہ ابن عمر کی روایت بھی ہم بخاری سے وہ پیش کر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جن صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف اور مدینہ کے انصار نے یہ اپنے باغات اور اپنی زمینیں جو ان کے ساتھ تقسیم کی تھیں تو خیبر کی غنیمتیں آنے کے بعد انہی صحابہ کرام نے مکہ کے مہاجرین نے مدینہ کے انصار کو ان کی زمینیں ان کے باغات ان کے درخت وغیرہ وہ واپس لوٹا دیے جی اس غزبے میں یہ جی کوئی چودہ یا پندرہ مسلمان یہ شہید ہوئے ہیں جب کہ یہودیوں کے کوئی سو کے قریب یہودی یہ ہلاک ہوئے تھے جی انہی میں سے جنگی قیدیوں میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو یہودیوں کے سردار تھے ان کی بیٹی تھی تو جنگی قیدیوں میں یہ بھی آئی تھی اللہ کے پیغمبر نے انہیں آزاد کیا اسلام پیش کیا ان پر وہ اسلام لے آئیں اور اللہ کے پیغمبر نے ان کے مسلمان ہونے کے بعد اور انہیں آزاد کرنے کے بعد پھر ان سے نکاح بھی کیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزبے میں بعض دیگر احکام یہ بھی آئے ہیں اور وہ یہ کہ اسی موقع پر یہ جی ایک موقع پر صحابۂ کرام نے ہنڈیا جو ہے وہ چڑھائی ہیں اور یہاں پر جو گھریلو یہ گدے تھے تو اس کا اس کی حرمت یہ پہلے نازل نہیں ہوئی تھی جی اسی موقع پر اللہ کے پیغمبر نے یہ حرمت اور یہ ممانعت بھی فرما دی کہ جو گھریلو پالتو گدے ہیں تو ان کا کھانا یہ حرام ہے جی اسی طرح اسی موقع پر جو اس سے پہلے متع بعض جنگی ضرورتوں کے تحت یہ ایک عارضی نکاح یہ کیا جاتا تھا اور یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جی اسی موقع پر مطالع کی حرمت یہ نازل کی گئی ہے یہ جی آج کل بعض لوگ اس کے حوالے سے بہت گفتگو یہ کرتے ہیں اور خصوصاً شیعہ حضرات یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مطالع کی حرمت اسی لیے شیوں کے ہاں ابھی بھی یہ جائز ہے اور باقاعدہ وہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسے ممنوع قرار دیا ہے اور حضرت عمر اسے جب اللہ کے پیغمبر نے ایک کام کو حرام قرار نہیں دیا حضرت عمر نے حرام قرار دیا ہے تو ان کی حرمت سے یہ حرمت یہ واقع نہیں ہوتی حالانکہ بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ہمیں گھریلو گدوں کے گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا ہے اور متع سے بھی منع فرمایا ہے حالانکہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایات ہیں یہ جو مختلف اس کی حرمت یہ آتی ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ خیبر میں یہ جی اس کی حرمت یہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دی کہ یہ حرام ہے یہ عارضی نے پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فتح مکہ میں اس کی حرمت یہ بیان کی ہے اور بعض میں آتا ہے کہ بعد میں سنو ہجری میں غزو حنین کے بعد یا غزو تبوک کے اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے اس کی حرمت یہ بیان فرمائی تھی دراصل محدثین کہتے ہیں کہ حرمت اس کی پہلی ہی مرتبہ غزو خیبر میں وہ بیان ہو چکی لیکن چونکہ بعض لوگوں کو اس کی حرمت کا پتہ نہیں تھا تو دوبارہ دوسرے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے یہ تاکیدن دوسری مرتبہ اس کا بیان کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر آٹھ ہجری میں اور پھر نو ہجری میں اللہ کے پیغمبر نے تیسری مرتبہ ایک تیسرے موقع پر پھر اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے یہ وہی تاکید وہی اعلان ہے کہ جو بار بار کیا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے دور میں یہ ایک آدھ واقعہ یہ پیش آیا تھا تو انہوں نے اپنے دور میں پھر اس کے متعلق سرکاری طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہ کوئی اس کے بارے میں میں یہ نہ سنوں کہ کسی نے مطالقہ ارتقاب یہ کیا ہے تو یہ بار بار اس کے یہ اعلانات کرنا صرف اسی بنیاد پہ یہ حکم حالان کے پہلی مرتبہ سنسات ہجری میں یہ ہو چکا ہے لیکن بعض کے یہ اعلانات یہ صرف اسی پہلے اعلان کی تصریح تھی اس کی وضاحت تھی اور تاکید وہی اعلان وہ کیا گیا ہے تو غزوہ خیبر میں یہ بعض واقعات یہ قلوں کے حوالے سے کہ یہ قلعے یہ فتح ہوئے ہیں حدیث میں سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جی اس کی یہ بعض زمینیں اور بعض غنیمتیں یہ جی آدھی اس کی تقسیم کی ہیں اور آدھی اللہ کے پیغمبر نے یہ بیت المال کے لیے یہ وقف کی تھیں اور خیبر کی جتنی زمینیں اور جتنی غنیمتیں ہیں تو اس کے دو حصے بنائے گئے تھے ایک حصے کو اٹھارہ سو حصوں میں تقسیم کیا تھا اور دوسرے حصے کو اٹھارہ سو حصوں یعنی کوئی کل چتیس سو حصے یہ بنائے گئے تھے ہر سو حصوں پر اور یہ پہلے اٹھارہ سو یہ صحابہ کرام اور مجاہدین کے درمیان یہ تقسیم ہوئے ہیں کل کوئی چودہ سو کے قریب صحابہ کرام تھے تو ان میں سو سو حصے یہ سو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیے گئے ہیں اور یہ چار سو حصے جن صحابہ کرام کے پاس گھوڑے تھے تو چونکہ گھوڑا اس پہ بھی خرچ ہوتا ہے تو یہ چار سو حصے یہ ان گھوڑوں والوں کو وہ دیے گئے تھے دو سو گھوڑے تھے تو گھوڑے کا ڈبل حصہ ہوتا ہے تو چار سو حصے گھوڑوں کے اور یہ چودہ سو حصے یہ صحابہ کرام پر یہ تقسیم یہ کیے گئے تھے تو یہ غزوہ خیبر کے حوالے سے ایک مختصر وضاحت تھی اسی طرح گزشتہ درس میں یا چلے وہ ادیبیا والوں کے بارے میں روایات میں جو ان کی فضیلت وہ آتی ہے تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں پھر اس کا مطالعہ کر دیں گے تو خیبر کا یہ غزوہ یہ محرم سات ہجری میں یہ ہوا ہے اور ان میں یہودیوں کے یہ جو قلوں کی یہ تفصیلات ہیں تین قسم پر نطاط شق اور کتیبہ اور پھر ہر ایک یہ قلوں کا ایک سلسلہ ہے اور اس میں مشہور جو ان کا جنگجو ہے مرحب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ان کا وہ قتل ہوا ہے اور اس میں اس کے وہ اشعار حضرت علی کے اور اس میں قریب کوئی چودہ پندرہ مسلمان صحابہ کرام یہ شہید ہوئے ہیں اور اس کی وجہ ہم نے بتائی کہ دراصل یہ وہی یہود تھے کہ جن کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف قریش نے حملہ کیا تھا اور ساتھ یہ بھی ملے تھے اور یہ وہی بن نظیر کے وہ جلاوطن کردہ یہودی تھے کہ چار ہجری میں اللہ کے پیغمبر نے انہیں مدینہ منورہ سے نکالا تھا اور پھر خیبر میں بھی یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے پھر ان کی غنیمتیں پھر ان کی جائیدادیں اور زمینیں کہ اللہ کے پیغمبر ایک نہایت ایک تو وہی کی تائید بھی تھی اور ایک نہایت بڑے جنگجو اور سپا سالار بھی ہیں کیونکہ یہ زمین مسلمانوں سے کافی دور بھی تھی تو اگر اللہ کے پیغمبر انہیں وہاں سے یہودیوں کو جلا وطن کر دیتے نکال دیتے یہ زمینیں ان سے لے لیتے تو مسلمانوں کی تعداد ابھی اتنی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر آ کر آباد کیا جائے اور بسایا جائے اور ان کے ذمے یہ زمینیں یہ لگا دی جائیں اسی لیے رسول اللہ نے اسی موقع کی مناسبت سے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا آدھا حصہ اس کی آدھی پیداوار یہ مسلمانوں کو دی جائے گی اور پھر انہوں نے انہی شرائط پر یہ معاہدہ کیا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب بھی ہمیں موقع ملے تو ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے اور تمہیں یہاں پر رہنے کا کوئی جواز وہ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب مسلمان ان ان کی تعداد بڑی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں نے اپنے دور خلافت میں جو خیبر کے یہودی ہیں تو انہیں یہاں سے جلاوطن کیا ہے اور انہیں جزیرت العرب سے انہوں نے نکالا ہے تو یہ غزوہ خیبر کے حوالے سے بعض جو چیدہ چیزہ معلومات تھیں تو وہ ہم نے بیان کر دی انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے پڑھیں گے وآخر و دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین